شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اسلام اللہ الرحمن الرحیم آگے ربط سورہ اعلیٰ تار ابتدائے خلق کے بعد استقمال خلق کا بیان یہ سورج جو تھی نا کون سی تھی طارق نا پھل ین ضرور انسان و ممبا وہ ابتدا خالق تھی اس کے بعد استقمال خلق بیان ہے استقمال خلق معنی خالق کو مکمل کرنا وہ ہے سب مربل اعلی اللہ کی تصویر پڑھو گے تو مکمل ہو گیا نہیں دوسرا رابطہ ہے محل ال سے یعنی کفار کو چھوڑو تم اپنا کام کرو خلاصہ اس کا ہے تکمیل نفس اور تبلیغ سب رب کل آلہ سے تکمیل نفس ہے تسبیح پڑھو عبادت کرو تکمیل نفس ہے آگہ فکر اننافا ترز کراؤ سے کیا ہے تبلیغ خلق یہ بہترین خلاصہ ہے تکمیل لفظ اور تبلیغ خلق آسان ہے دوسرا خلاصہ اس کا لمبا ہے توحید ترغیب القرآن تبلیغ مستفیدین غیر مستفیدین بیان تزہید عنی دنیا ترغیب رل آخر نوٹ سورہ اعلیٰ سے آخر تک مضمون توحید اور تزہید عنی دنیا کا ہوگا اچھا جی میرے عزیز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 دو خلاصے تھے نا مختصر وہ بھی لکھوا دوں اور لمبے خلاصے بھی لکھوا دوں سب اس پربِ کالا کنارے پہ کا لکھنا ہے اور آگے ف آ رہا ہے تین چار سطروں کے بعد ہے ف ذکر ادھر کیا لکھنا ہے تبلیغ خل یہ دو خلاصے مختصر ہیں تکمیل نفس تبلیغ خل اب درمیان میں خلاصے جو لمبے ہیں سب حسب رب کر آلہ توحید لکھ لو جی پاکی بیان کر نام رب اپنے کی جو کہ عالیشان ہے بلند ترین ہے پاکی بیان کر نام رب اپنے کی جو کہ عالیشان ہے میرے عزیز جس طرح اللہ تعالی کی ذات پاک ہے شریکوں سے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 کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا یہ تصرف عام ہے نہیں اللہ زی خالہ جس نے پیدا کیا ہر چیز کو تصوا پھر ہر چیز کو ٹھیک ٹھاک پیدا کیا اس کے مناسب ولزی قدر فدا اب آگے تصرف خاص ہیں تصرف متعلق حیوانات تصرف متعلق حیوانات اللہ نے حیوانات کو پیدا فرمایا اور حیوانات کے مناسب چیزوں کو تجویز کیا حیوانات کو پیدا کر کے ان کے مناسب چیزوں کو تجویز کیا بھائی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو پیدا کیا ٹھیک ہے نا تو اس کے غذا کے لیے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 اللہ نے ہمارے لیے بھی غذائیں مناسب تجویز کی دیکھو یہ تصرف متعلق حیوانات والذی قدر فہدا جس نے تجویز کیا ہر چیز کے مناسب حیوانات کو پیدا کر کے تجویز کیا ہر چیز کے مناسب فہدہ ہر چیز کے مناسب اشیا کو تجویز کر کے فاہدہ پھر اس کی طرف راہبری کر دی اس کی طرف کیا کر دی رہی کر دی اب کتے کے سامنے آپ حلوہ بھی رکھیں اور ہڈی بھی رکھیں وہ کیا کھائے گا حلوہ نہیں کھائے گا یہ کس نے راہبری کیا ہے اللہ نے رہبری کی ہے بلی کے سامنے حلوا بھی رکھیں اور چوہا بھی چھوڑ دیں وہ کس کے پیچھے دوڑے گی چوہے دو کے پیچھے اللہ نِّیاہ رہنمائی جب جب نے حیوانات کو دلوقت. پیدا کر کے ان کے مناسب چیزیں تجویز کیں اور مناسب چیزیں تجویز کر کے ان کی طرف ہر حیوان کو کیا کر دی دی ارے ایک چھوٹا بچہ ہے پیدا ہوتا ہے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 حیوانات کے اب یہ تصرف ہے متعلق نباتات جس ذات نے نکالا چارہ برآمن چارہ نہ جانتے ہو تو گھاس سمجھ لیجئے گھاس ہیں جس ذات نے نکالا چارہ جانوروں کے کھانے کے لیے پس جا پس کر دیا اس کو کوڑا سیا پہلے گھاس دیکھو سر سبز ہوتا ہے چاند دن باہر پڑا رہے کیا ہو جاتا ہے کوڑا کالا بیکار ہو جاتا ہے تو ہماری جوانی بھی ایسے ہے کوڑا سیاہ کدھرا سا نقرے وہ کا فلاً تنسا. میرے محترام یہ تو باقی چیزوں کی تربیت تھی اے اللہ نے تربیت کی ہے یا نہیں حیوانات کے مربی بھی وہی ہیں نباتات کے مربی بھی وہی ہیں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 بھئی آیات باز منسوخ ہو جاتے ہیں نہیں مانن من آیتن او نن سخ من آیات او نون سے ہاں نہ آتے بے خیر من میں پڑھ کے ہو پہلے مگر جو اللہ چاہے ان یالمرا اللہ تعالیٰ ان ہی کو خوب جانتے ہیں بے شک وہ جانتے ہیں ظاہر کو اور مخفی کو وانو یسرو کا لے لیو سرا یہ سب تربیت حبیب ہو رہی ہے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 یہ ایسے ہے نا جیسے ایک آدمی اپنے باپ کو مار رہا ہے ایک آدمی اپنے باپ کی کیا کر رہا ہے پٹائی کر رہا ہے آپ اس کو کہتے ہیں اد حق کا انکانہ اباکا کیا کہتے ہو ادے حقہ کا ہو انکان میاں اس کا حق دا کر اگر تیرا باپ ہے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 تو نصیحت تو ہر حال میں نفع دیتیٰذا نصیحت کرنی چاہیے کہ بات یہ سمجھ ایک جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ ہاں لفظ ہے تذکیر کا ذکر کون سا لفظ ہے تذکیر ہے یا تبلیغ ہے تذکیر ہے نا اچھا تو ایک ہے تذکیر و تربیت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 محرومین لکھ لو اور دور ہوگا تذکیر سے بڑا بدبخت اللہ زیل اللہ کو انجام شکاوت اس بدبخت کا انجام یہ ہوگا کہ داخل ہوگا بڑی آگ میں یہ دنیا کی آگ چھوٹی آگ ہے وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا آخرت کی پھر نہ تو مرے گا بیچ اس کے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 قد افلا من تذکہ پہلے کیا فرمایا سید ذکہ روم یکشا جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ سمجھے گا اب قد افلاح من تضکہ یہ ثمرہ خشیہ ہے جس کے دل میں خوف خدا آ گیا نا اس کا انجام ثمرہ اچھا نکلے گا وہ کامیاب ہے بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جو پاک ہوا آپ لوگ یہی سمجھیں گے تزکہ کا مان پاک ہوا لیکن حقیقت کے اندر اس کا معنی ہے ثنورہ تضکہ کا معنی خالص اردو کے اندر یہی ہے بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جو ثنورہ لیکن آج کل کے عام طلباء صورے کا معنی نہیں سمجھتے ہیں نے اس لیے ہم کر لیتے مانا پاک ہوا کس سے پاک ہوا عقائد اور اخلاق خبیسہ سے عقائد اور اخلاق خبیسہ سے پاک ہوا وہ کامیاب ہے اور دیکھو جی آدمی پہلے اپنے آپ کو نجات سے پاک کرے اس کو کیا کہتے ہیں تخلیہ کیا کہتے ہیں آ نجاست سے پاک کرو برے اخلاق سے برے عادات سے برے عقائد سے ایک کو تخلیہ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت جب شروع کر دو گے نا یہ ہوگا تاہلیہ اس کا نام کیا ہے جی آ مزین ہو جاؤ گے عبادت کے زیور پہن لوگے جیسے کہ ایک حسین و جمیل عورت ہو کی چڑھ کے اندر پڑی ہوئی ہو تو آپ اس کو زیور وہیں پہنا دیتے ہو کیچڑ کے اندر یا لے پاک صاف کرتے ہو آ غسل کرے پاک صاف زیور پہنائے دے تو ہمارے اندر بھی یہ غلط عقائد اور غلط اخلاق کی جو نجاستت ہے نا پہلے ہم اس سے پاک کریں اپنے باطن کو پھر عبادت کریں گے تہلیہ ہوگا مزہ آئے گا کر عصمہ ربی فصل یہ تہلیہ ہے اور ذکر کیا نام رب اپنے کا پس نماز پڑھی اس نے ہم آنا ہم کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ شرط ہے نماز کے لیے رکن نہیں ہے دوسرے حضرات اس کو رکن کہتے ہیں ہماری دلیل یہی ہے زاکہ رسم ربی فصل و فا ہے یا نہیں تو فا کے لیے ہے باتو باتوں فلاں ایک دوسرے کے غیر ہوتے نہیں تاکیب کے لیے ہے تو معلوم ہوا کہ زاکرس مربی ہی اللہ اکبر جو ہے نماز میں داخل نہیں ہے یہ شارت کے لیے ہماری ڈلی ہے میں نے غنیت و طالبین کے اندر دیکھا حضرت محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا قد افلاح من تضکہ رب مربعی فصل اس کو مستاق انہوں نے بنایا عیدگاہ گاہ میں جانے کا عید کے دن ہم عیدگاہ جاتے ہیں نہیں اب عید آج تو پہلے کیا ادا کریں گے صدقۃُ الفطر یہ ایک زکوٰۃ ہے ہم نے ادا کی صدقۃ الفطر کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر تکبیریں پڑھتے جاتے ہو یا نہیں اللہ اکبر اللہ, اکبر،, لا اللہ, هو اللہ هو اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر ہم ہاں پھر جا کے کیا پڑھتے ہو نماز قد افلہ من تذکہ بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جو زکوٰۃ دے کے پاک ہوا کون سی زکوٰۃ دی صدقاتر فطر پھر ذکر کیا نام رب اپنے کا پڑھتا گیا عیدلہ صلاح نماز پڑھی بل تو سرون الحیات دنیا تزہید منت دنیا بلکہ ترجیح دیتے ہو تم دنیاوی زندگی کو حالانکہ آخرت یہ ترغیب بل الآخرت ہے حالانکہ آخرت بہتر ہے اور دیر پا ہے یہ جو مضمون آپ نے بھی پڑھے ہیں یہ صرف قرآن پاک مضمون ہی پہلے صحیحوں کے بھی یہی مضمون ہے یہ تاخیر کر دی گئی ان نہ بے شک یہ مضمون البتہ بی صحیفوں ہو کے اندر ہے صحیف ابراہیم کے اور موسیٰ کے ابراہیم علیہ السلام کے نہیں چلے کو دس صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام السلام کی تورات سے پہلے دس صحیفے نازل ہوئے تھے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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب و یا سید الفشر من لقد اسلام ڈاٹ کام